من من بعد غلبهم سیغلبون سورہ روم حضرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے اس سورہ مبارکہ میں ساٹھ آیاتیں اور چھ رکو ہے اس سرح مبارکہ میں آٹھ سو انیس گلمات تین ہزار پانچ سو چونتیس روح ہے اس سرح مبارکہ کا ایک خاص شانی نزول ہے تفسیر مدارک اور تفسیر حاضر میں ہیں جو انتہائی معتبر تفاصروں میں سے ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب مسلمان آباد تھے تو اس دورانیہ میں اہل روم اور اہل فارس کے درمیان جنگ ہوئی جو بظاہر دور رہنے والے دو قوتیں تھیں لیکن ایک طاقت یعنی روم جو کہ اہلی کتاب تھے اور مسلمانوں اور ان کے درمیان کچھ مشترکہ عقائد ہونے کی وجہ سے قربتی کہ وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے مسلمان بھی اللہ کو مانتے تھے فرشتوں قیامت پر ان کا اعتخاب تھا مسلمانوں کا بھی تھا وہ کہ ان آنے کتاب نے بے شمار چیزیں اپنے عقائد کے اندر باہر سے اپنے طرف سے داخل کر رکھے تھے لیکن پھر بھی مسلمانوں میں اور ان میں آنگی تھی مذہبی لحاظ سے اس لیے مسلمان دوسری قوموں کے مقابلے میں ان کو اپنے قریب سمجھتے تھے دوسری جو طاقت تھی فارسیوں کی یہ لوگ مجوسی تھے مشرک تھے اور ان کے ساتھ مکہ کے مشرقوں کی وابستگی اور قربت تھی اسی لیے مشرقین عرب کا ان کے ساتھ ایک وابستگی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ یہ لوگ غالب عجا رومیوں کے اوپر جب یہ جنگ ہوئی تو یہ جنگ اس جنگ میں جو کہ سرزمین شام کے قریب یہ فوج آپس میں مدمقابل ہوئی اور اس میں فارسی جو تھے فارس کے رہنے والے وہ اہل رومیوں پہ غالب آگ جب غالب آگ ہے رومی شکست کا آگے تو اہل فارس کے غلبے کی وجہ سے مشرقین مکانی بھی بہت زیادہ خوشیاں منائی اور خاص کر کے مسلمانوں کے ضد کی وجہ سے کہ ان کے مجلسوں میں جا جا کر کے کہا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے عقیدہ رکھنے والے تمہارے عقیدہ رکھنے والوں پر غالب آگے مسلمان ان سے تنگل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جس میں بتایا گیا کہ یہ مغلوب رومی جلد ہی غالب آ جائیں گے حضور نبی کریم صحیح وضاحت فرمائی کہ بھئی یہ غلط انشاءاللہ اللہ نو سال کے اندر اندر ہوگا حضرت ابو صدیقی اللہ تعالیٰ نے آیات سن کر کفار مکہ میں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا خدا کی قسم رومی ضرور اہل فارس پر غالب آئیں گے اے اہل مکہ تم اس وقت کی نتیجے جنگ سے خوش مت ہو ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے عبی بن خلف جو کہ مکہ کے سرداروں میں سے تھا وہ باہر نے کرایا اور آپ کے اور اس کے درمیان سو سو اون کی شرط ہو گئی کہ اگر نو سال میں اہل فارس غالب آ جائیں مغلوب ہو جائیں اور رومی غالب آ جائیں تو حضرت اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سو اونٹ وہ بطور انعام کے دیں گے اور اگر رومی مغلوب رہیں اور فارسی ہی غالب رہیں تو پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابئی ابن حلف کو سو اونٹ دیں گے یہ ان کے درمیان ایک شرط لگ گئی یہاں سے یہ مسئلہ اور شخص ذہن میں آتا ہے کہ بے شرط لگ شرط لگانا تو اسلام میں منع ہے یہ تو یوا ہے پھر حضرت صدیق اللہ دلّۃ عنہ نے یہ کہ غیر مسلم کے ساتھ یہ شرط اور کیمار کیوں کھیلا تو مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ آیتیں اور یہ واقعات مکہ کے اندر ہوئی ابتدائی اسلام کے واقعات ہیں اور اس وقت کیمار کے حرمت کا نازک جو مسئلہ ہے وہ نازل نہیں ہوا تھا اس کے بعد اللہ تبارک و نے شرط لگانے یو اور قمار کے لئے ممانعات کے احکامات نظر شرما چنانچہ ان دونوں کے درمیان یہ طے ہو گیا کہ اگر رومی غالب آ گئے تو سو اونٹ وبئی ابن حلف دیں گے اور اگر فارسی ہی غالب رہے تو سو اونٹ جو ہے وہ بغ سے دیکھ دیں گے سات سال کے بعد اللہ کے رسول کی زبان سے سنائی ہوئی خوشخبری کے روح سے اللہ تبارک و اطا نے مسلمانوں کے حوصلہ افزائی فرمائی دوبارہ جنگ ہوئی رومی اور فارسیم کے درمیان اور رومی فارسیم پہ غالب ہوئے ادھر اس سے مسلمانوں کو خوشی ملی اور دوسری طرف یہی وہ تاریخی تھی کہ جس میں بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و اطا نے مکہ کے سرداروں کی کمر توڑ دی تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو گویا دوہری خوشخبریت اور دوہری عجر اور کامیابی عطا فرمائی ایک طرف روحانی کامیابی رومیوں کے غلبے کی صورت میں اور دوسری طرف ظاہری کامیابی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کو فار کے اہل مکہ کی کمر توڑ دی تاریخ روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ نے حضرف کے طرف انہوں نے رجوع کیا اور کہا کہ بھی میرے اور تمہارے بڑوں کے درمیان یہ طے ہو چکا تھا جو کہ ان کو معلوم تھا انہوں نے پھر وہ اون دیے اور وہ اون لے کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے کہ یا رسول یار ان کے ساتھ کیا کروں اللہ کے رسول فرمائن کو اللہ کے رسم میں خیرات کر دو سروم جو کہ چھ رخو پر مشتمل ہے اس روم کا پہلے رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر گیارہ آیتوں پر مشتمل ہے چنانچہ اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے ہے جو بے حد میں نہایت رحم کرنے والا ہے یہ حروف مقدلات میں سے ہے غربت روم مغلوب ہو گئے رومی فی ادن الاروے قریب کے زمین میں چونکہ یہ فلسطین کی زمین تی اور یہ مکہ کے قریب تی وهم من بعد غلبیہم اور وہ لوگ اپنے اس مغلوب ہونے کے بعد سے غلبون ان قریب خالب آ جائیں گے فی بزع سنین چند سالوں میں بزع سنین بزع عربی زبان میں ایک خاص حد کے اندر کے سالوں کے لیے یا عادت کے بولا جاتا ہے جو ایک سے لے کر نو کے درمیان ہو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھی آپ نے جو شرط رکھی ہے اس شرط میں اونٹوں کی تعداد کو بھی بڑھا دو اور سال کے دورانیہ کو بھی بڑھا دو اس لیے کہ بے کا جو لفظ ہے یہ ایک سے لے کر کے نو تک ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشان ہے کہ چند سالوں میں لمر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سارے اختیارات من قبل و پہلے بھی, و بعد و اور, بھی و يفتح المؤمنون اور اس دن بھی منائیں گے ایمان والے یمسرم اللہ اللہ شاہ وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے وہ عزیز الفیم اور وہی ہے زبردست رحم والے تو پھر مسلمانوں نے خوشیاں منائی ایک تو ادھر سے رومی غالب اور دوسرے میدانِ بدر میں گفار کی کٹائی ہوئی وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ وعدہ ہو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا ولاکن اکثر اللہ سے لیکن لوگوں میں سے اکثریت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوشیدہ حکمتوں کو نہیں جانتے بلکہ یا علمون من الحیات دنیا وہ جانتے ہیں دنیا زندگی کے ظاہر کو آنے ہم آخرت اور وہ اپنے آخرت سے بے خبر ہے یعنی یہ لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہری سطح کو جانتے ہیں یہاں کے آسائش اور آرائش کانا پینا پہنا اوڑھنا اسی طریقے سے جو ظاہری چیزیں ہیں ان سے مستفید ہونا یہی یہ جانتے ہیں ان کے علم اور تحقیق کے انتہا یہیں تک ہیں اس کی خبر ان کو نہیں ہے کہ اس کے زندگی کے بعد جو دوسری زندگی ہے اس میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے اولم یہ تفق کر وہ بھی انہوں نے دھیان نہیں کیا اپنے دنوں میں ماں خلا اللہ حسم کے کہ اللہ نے نہیں بنایا جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ ماں اور جو کچھ ایک دونوں کے درمیان ہے اللہ بالحق مگر ایک حکمت کے ساتھ وہ اجرم مسمہ ایک اور ایک وقت مقرر کیجیے من البتہ آل بہت سارے لوگوں میں سے بھوک ہے یہ اپنے رب کے ملاقات ہی کا انکار ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ کبھی اللہ کے سامنے جانا ہی نہیں ہے جو حساب اور کتاب دینا ہمیں پڑے اولم یسیر و فلاو کیا انہوں نے سیر نہیں کیا زمین میں فرین ضرور پستا کے دیکھیں کہ من قبل کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے اور گزرے ہیں قانو اشدوت جو ان سے بڑھ کر کے طاقت میں وہ اثر العروگا اور انہوں نے آباد کیا زمین کو جوتا زمین کو تیار کیا زمین کو وہ امروہا اور بسایا اس کو اکثر زیادہ مما اس سے امروہ کہ جو انہوں نے بسایا وجاطح کے ناتے اور آئے ان کے پاس ان کے طرف بھیجے ہوئے پیغمبر بڑے واضح احکامات لے کر فما اللہ تا کہ ان پر ظلم کریں لیکن وہ خود تے خود پر ظلم کرنے والے اللہ تبارک اہل مکہ کے اس خوشبینی قدور فرماتا ہے کہ تمہیں جو اپنے طاقت قوت شان اور شوکت ناز ہے کہ شاید تمہیں دنیا کے اندر کوئی مات نہیں دے سکتا بھول جاؤ یہ گزشتہ قوموں کی تاریخ کو پڑھ کر وہ تم سے طاقت قوت شان میں بڑھ لیکن اگر وہ نہ, نہ رہے تو تم نہیں رہ سکو گے سم مکان آ کے وسلزینہ پھر ہوا انجام ان لوگوں کا آسا جنہوں نے برائیاں کی سوا برا یعنی برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا انک زبو بے آیا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے باتوں کو جھٹلایا بلکہ وہ یا باز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتوں کا مزہ اڑانے والے وآخر ان الحمدللہ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الخلق سن سن پارے روم کی. یہ دوسری رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر گیارہ سے لے کر آیت نمبر بیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک وطالعہ کے قدرتی صفات کا تذکرہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے اس کائنات میں پھیلے ہوئے قدرت کے نمونوں کی طرف متوجہ فرماتا ہے جس اللہ نے اس کائنات اور اس کائنات میں نظر آنے والے یہ سارے اشیاء پیدا کی ہے وہی اللہ ان چیزوں کو مادوم ختم کرنے کے بعد دوبارہ پیدا فرمائے گا لہذا جو انسان آخرت کے دن دوبارہ اٹھنے کے متعلق یا اٹھائے جانے کے متعلق شکوک اور شبہات کے شکار ہے تو ان کو اپنے ذہنوں سے شکوک اور شبہات نکال دینے چاہیے کہ یہ دوبارہ پیدا کرنا یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ انسانوں کے پیدا کرنے والے اللہ کا کام ہے وہ اللہ جس نے اس انسان سمیت اس سارے کائنات کو پہلے مرتبہ پیدا کیا اور وہی اللہ اس انسان کو اور اس سارے کائنات کو دوبارہ اس میں وہ حالات پیدا کرے گا کہ جس میں اگلے پچھلے سارے انسان دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے اور پھر وہی انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ان سے ان کے اعمال کا حساب اور کتاب کرے گا چنانچہ شد بھر ہے اللہ الحلقہ اللہ نے اللہ بناتا ہے پہلے بار یا اللہ نے بنایا ہے اس سارے کائنات کو پہلے مرتبہ ثم میڈ پھر وہی ان کو دوبارہ لٹائے گا یا دوبارہ پیدا کرے گا ثم ترجعون پھر اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے یوم اور جس دن تقو مساطو برپا ہوگی قیامت یوگلسل المجرمون نو مید ہو کے رہ جائیں گے گنہ گار نومید ہونا ابلیس اسی سے مشتق ہے اور یہی اس کا مادہ بھی ہے جس کے معنی ہیں نومید ہو جانے والا ابلیس کو ابلیس اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رحمتوں سے اپنے سرکشی کی بدولت نومید ہو چکا ہے اللہ من شرا کا اہم اور نہ ہوں گے ان کی شریک کو میں شفا ان کے سفارش کرنے والے بلکہ وکانو نو کافرین کا اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں سے منکر جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے جب وقت پر کام نہ آئیں گے تو منکر ہو کر ہی کہیں گے واللہ ربنا ما ربینہ مقامین اللہ کے قسم ہم نے تو کبھی شریک کیا ہی نہیں وہ یوم تقوم و اور جس دن قیامت قائم ہوگی یوم ایزی یا تفر دن لوگ علیحدہ علادہ تقسیم کر دیے جائیں گے ایک دوسروں سے علادہ علیحدہ کر دیے جائیں گے یعنی نئے کو بد ہر قسم کے لوگ الگ الگ, الگ کر دیے جائیں گے اور علیحدہ علیحدہ اپنے ٹھکانوں پر پہنچا دیے جائیں گے جس کی تفصیل اگلے آیات میں ہے جب ام النزین امن ہوں بس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ عامل والے ہاتھ اور جنہیں اچھے کام کیے وہ باغوں میں بڑے مزوں کے ساتھ ہوں گے یقبر یعنی انعام اور اکرام سے وہ نوازے جائیں گے اور ہر قسم کی لذت اور سرور بھرپور انداز میں ان کو فراہم کر دی جائے گی وہ ام النظین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے دنیا میں وکذبوا بالایاتنا اور جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جھٹلایا ولقائل اخرۃ الارحرت کے ملاقات کو فؤلاء فی العذاب محضرون سو وہ لوگ عذاب میں پکڑے آئیں گے فسبحان الله بس پاک حين تمسون جس وقت تم شام کرتے ہو وحین تسمعون اور جس وقت تم صبح کرتے ہو جنہیں صبح اور شام اسی پاک اللہ کی تم تسبیح بیان کرتے ہو کہ صبح اور شام اسی کے قدرت قدرتی نمونوں میں سے ایک ہے, روایت میں آتا ہے کے اندر حضرت عبداللہ عبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو داؤد اور تبرانی میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شا فرمایا کہ جو شخص ان دو آیاتوں کے صبح اور شام کے وقت پڑھنا اپنا معمول بنائے گا تو ان پڑھنے والے مسلمانوں سے اعمال میں جو کوتاہی سرد ہو چکی ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی وہ کوتاہیاں اور وہ کمیاں ان کلمات کے برکت سے پورا فرما دیں گے اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات پڑھ لیے تو اس کے رات کے اعمال کی کے کوتاہیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا اور اعمال کی کمیاں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دے گا جیسے کہ تفسیر روح المانی میں ہے وحل ہم سماوات ولاؤ اور اسی کے لیے ہے تمام تر تعریف آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی واشیاں اور پچھلے وقت بھی یعنی رات کی پچھلے پیر بھی تم اسے اللہ کی تصدیح بیان کرو وہ تو اور اس وقت جب دوپہر کا وقت ہو مقصد یہ ہے کہ ہر وقت جب بھی موقع ملے اس پاک ذات کے حمد و ثناء اور تصبیہات کرتے رہنا چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ جس اللہ کا میں حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں وہ اسی لائق ہے اور میرے اس تصبیحات کو وہ سن رہا ہے یہ خریج الحمل میے تھے وہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے جیسے کہ مرے ہوئے انڈے سے چوزہ نکالتا ہے وہی خری جیے تھا مینل اور وہی نکالتا ہے مردے کو زندے سے اس طرح کے مرا ہوا انڈا نکالتا ہے زندہ مرغی سے یا زندہ حیوانوں سے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں وہی خیر اور وبا کا اور وہ جو زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد یعنی اس کے بنجر ہو جانے کے بعد وہ قزا اور ایسے ہی تمہیں بھی نکالا جائے گا یعنی انسان کو نسخہ سے نسخہ کو انسان سے جانور کو انڈے سے اور انڈے کو جانور سے مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے پیدا کرتا ہے اور زمین جب خوش ہو کر مر جاتی ہے تو رحمت کے بانی سے پھر زندہ کر کے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے غرض موت اور حیات حقیقی ہو یا مجازی حصی ہو یا مانوی سب کے باغ اسی کے دست و قدرت میں ہے پھر تم کو زندہ کر کے خبروں سے نکال کرا کرنا اس کے نزدیک کوئی مشکل نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ شم تشرون اکیس بارش روم کی یہ تیسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر اٹھائیس تک کے آیتوں کے مشتمل ہے سریش روم کے ابتداء میں روم اور فارس کی جنگ کا ایک واقعہ سنانے کے بعد منکرین کی گمراہی اور حق بات کے سننے سمجھنے سے بے پرواہی کا سبب ان کا صرف دنیا کی فانی زندگی کو اپنا مقصد حیات بنا لینا اور آخرت کی طرف کوئی توجہ نہ دینا قرار دیا گیا تھا اس کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حساب اور کتاب اور جزا اور سزا کے واقعہ ہونے پر جو سرسری نظر رکھنے والے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اس کا جواب مختلف پہلو سے دیا گیا پہلے خود اپنے نفس میں غور اور فکر و فکر تر گرد پیش میں گزرنے والے اقوام کے حالات اور ان کے انجام پر نظر کرنے کی دعوت دی گئی پھر اللہ تبارک و وطالعہ کے قدرتی کاملہ الطلقہ کا ذکر فرمایا جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ان سب شواہد اور دلائل کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مستحق عبادت صرف اس کے اقتدا کو قرار دیا جائے اور اس نے جو اپنے انبیاء کے ذریعے قیامت قائم ہونے اور تمام اولین اور آخری انسانوں کے دوبارہ زندہ ہو کر حساب اور کتاب کے بعد جنت یا دوزخ میں جانے کی خبر دی ہے اس پر ایمان لایا جائے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی قدرتی کاملہ اور اس کے ساتھ حکمت بالغ کے چھ نمونے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں سب سے پہلے یہ کہ انسان جیسے اشرف المخلوقات اور حاکم کائنات کو مٹی سے پیدا کرنا ہے دوسری قدرت یہ ہے کہ انسان ہی کی جنس میں اللہ نے عورتیں پیدا کر دی جو مردوں کی بیویاں بنی ایک ہی مادہ سے ایک ہی جگہ میں ایک ہی رضا سے پیدا ہونے والے بچوں میں یہ دو مختلف قسمیں پیدا فرما دی جن کے اعضاء اور جوارخ صورت و سیرت آزاد اور اخلاق میں نمایاں فرق اور امتیاز پایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت اور حکمت کے لیے یہ تخلیق ہی کافی نشانی ہے اس کے بعد عورتوں کے اس خاص نوع کی تخلیق کے حکمت اور موسیحاتی اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائی کہ لیے تسکنوں یعنی ان کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ تمہیں ان کے پاس پہنچ کر سکون ملے مرد کی جتنی ضروریات عورت سے متعلق ہے ان سب میں غور کیا جانے سے یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے یہ سکون پلب اور راحت اور اطمینان اگر کسی کو مل سکتا ہے کسی کی طرف سے تو وہ اس کے ہم جنس اس کی بیوی ہے اللہ تبارک وطالعہ نے اس دیوای زندگی کا مقصد بھی سکون ہی بیان فرمایا ہے اور یہ سکون اور یہ مقصدی زندگی باہ میں الفت محبت اور رحمت ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے باقی ان آیاتوں میں وہ من آیاتی ہی اور اس کے قدرت کاملہ کی نشانی میں سے یہ بھی ہے ان تراب یہ کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا ثم اذا انتم بشرون تنتشرون پھر اب تم انسان ہو زمین پر پھیلے پڑے بات آ سکتی ہے کہ بھائی سارے انسان مٹی سے تو نہیں بنائے گا لیکن یہ شک اور شبہ یقینا آج کے انسان کے متعلق ہو سکتا ہے لیکن انسان اول جہاں سے انسانوں کی ابتدا ہوتی ہے اس کو مجموعی طور پر مٹی ہی سے تخلیق کیا گیا لہذا اس انسان سے ملاقات وہ انسان ہے یعنی انسان ابو حضرت آدم علیہ السلام دوسرا جواب اس کا یہ بھی دیا ہے مفسرین نے کہ ہر انسان کی زندگی موقوف ہے غذا کے اوپر اور غذا نکلتی ہے مٹی سے لہذا انسان جس غذا کو استعمال کرتا ہے اس رضا کا انحصار مٹی کے اوپر ہے اس غذا سے خون بنتا ہے خون سے وہ جوہر بنتا ہے جسے نطفہ کہا جاتا ہے اور اسی سے پھر آگے انسانوں کے پلاؤ ممکن اللہ کے حکم سے بنا جاتا ہے تو گویا یہ انسان براہ راست مٹی کا پیداوار ہے اگر وہ مٹی نہ ہو تو انسان کی رضا نہیں ممکن جب انسان کو لذا میسر نہیں ہوگی تو پھر انسان کو خون نہیں مل سکے گا جب خون نہیں مل سکے گا تو وہ جوہر نہیں بن پائے گا کہ جس پر اس انسان کی تخلیق موقوف ہے تو گویا انسان کی تخلیق برائے راست مٹی کا مخت ہے وہ من آیاتی ہی اور اس کے قدرتوں کی نشانی میں سے یہ بھی ہے ان خلق لکم یہ کہ اس نے بنا دی ہے تمہارے لیے من انفسکم تمہاری ہی قسم میں سے اگواجن جوڑے یعنی انسانوں میں سے ہی رہا تاکہ تم ان کے پاس راحت حاصل کرو سکون حاصل کرو وہ یہ اعلی بین حکم اور اس نے رکھا تمہارے درمیان پیار ورشمتاً اور نرم دلی مہربانی ان نفیز ویکل ال قومی یوتفقرون بے شک اس میں بھی البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور اور فکر کرتی ہو کہاں کا مرد ہوتا ہے کہاں سے اس کی بیوی بایا لائی جاتی ہے اور ان کے آپس میں ایسے پیار اور محبت قائم ہو جاتا ہے کہ سارے رشتے اس پیار اور محبت اور سارے محبت ان کے آپس کے تعلقات کے سامنے پرہیج نظر آتے ہیں یہ اللہ کے قدرت ہی تو ہے و من آیاتی ہی اور اسے اللہ کے یکتائی کہ قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے خلق السماوات دیول او کہ اسی نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو وقت السنت کم اور طرح طرح کی بولیاں تمہاری والوانکم اور تمہارے رنگ ان فی ذالک للعالمین بے شک ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں سارے جہان والوں کے لیے آ جاتی ہی اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے منامکم کم تمہارا راتوں کو سونا ون نہ اور دن کے وقت ابت من فضلی ہی اور تمہارا تالاش کرنا اس اللہ کے فضل میں سے یعنی رزق حلال میں سے آخر یہ باتیں انسان کے ذہن میں کس نے ڈالی ان نفیزہ لکھا یا دلِ قومی جسما بے شک اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو بات سننا چاہتی ہو یا باتوں کو سنتی ہو ومن آیا ہی اور اسے اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے یہ بھی ہے یوری گم البرقہ کہ وہ دکھلاتا ہے تم کو بجلی خوفن ڈر و دان اور امید کے لیے وہ جو نہ ظلم سماج اور وہ اتارتا ہے آسمان کی طرف سے پانی فیح بہین اروغا پھر وہ زندہ کرتا ہے اس پانی کی زیر زمین کو بعد موتحا اس کے مر جانے یعنی اس کے بنجر ہو جانے کے بعد بن نقیزہ اس میں بھی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہو وہی اللہ کے قدرت کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کڑا ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے ثم تم کو ایک بار پکارنا من اروب زمین میں سے انتم اُسی وقت تم نکل کھڑے ہو یعنی آسمان اور زمین کے رہنے والے سب اسی کے مملوک بندے اور اسی کے ریت ہے کسی کے طاقت ہے کہ اس کے حکم تکوینی سے سچتا کر سکے اور قدرتی الہی کے سامنے تو سارے کے سارے بھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وہ من سے سما اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں کلو خاندون سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہے اب ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ بے زمین کے اندر تو بے شمار وہ ہے جو اللہ کے حکموں کے تابع داری نہیں کرتے جبکہ یہاں ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں سکوسی کی دار ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و دادا نے اپنے اس کائنات میں جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کام کو کر رہا ہے اللہ نے آمکھ کے دیکھنے کے لیے پیدا کی سو وہ دیکھ رہی ہے چاہے وہ آمکھ مسلمان کی ہو یا کافر کی اللہ نے کام سننے کے لیے پیدا کی ہے سو کان اپنے کام کر رہے زبان بولنے کے لیے زبان اپنا کام کر رہی ہے پاؤں چلنے کے لیے پاؤں اپنے کام کر رہے ہیں ہاتھ پکڑنے کے لیے طرف دوسرے طرح کر لیجیے لیکن ظاہر بات ہے کہ ان اعمال کے سدور پر آخرت کا حساب اور کتاب منحصر نہیں ہے بلکہ آخرت کے حساب اور کتاب اور آخرت کے راحت کامیابی یا ناکامی وہ منحصر ہے ان انسانوں کے اپنے اختیاری اعمال کے کرنے پر یہ انسان اپنے اختیار سے اللہ کے فرما برداری اختیار کرتے ہیں یا نا فرمانی اختیار کرتے ہیں جہاں تک اللہ ان کے تخلیق کا معاملہ ہے کہ اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا سو وہ کم کر رہا ہے لیکن اس کی بنیاد پر قیامت کے دن حساب اور کتاب میں کامیابی یا ناکامی کے فیصلے نہیں ہوں گے الذي اور اللہ وہ ذات ہے یبزا الخلق جس نے پہلے بار سارے کائنات کی تخلیق کی سما یو پھر وہ اسی تخلیق کو دوہرائے گا اور اس کے لیے آسان طرح ہے اور اس کی شان سب سے اوپر ہے آسمانوں اور زمین میں یعنی زمین اور آسمان میں اگر کسی کے کبریائی کے ڈنگ بچتے ہیں سارے مخلوق کے زبانوں سے تو وہ ایک اللہ ہے وہ عزیز الحکیم اور وہ زبردست حکمتوں والا ہے وہ آخر تاوانہ رب العالمین بسم الله الرحمن الرحيم غَرَّنَّكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَكُمْ فَإِنْ أَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَ لَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يعفلون. سورہ روم کی یہ چھوٹے رقو ہے یہ رقو آیت نمبر اٹھائیس سے لے کر آیت نمبر اکتالیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رقو میں اللہ تبارک و وطالعہ کے عصمت اللہ کے قدرت اور اللہ کے وجود پر ایسے ناقابل انکار دلائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں سوالی انداز میں کہ جس سے اللہ کا منکر بھی انکار نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی ان کے عقلوں پر گناہوں کے ایسے مضبوط پردے پڑ چکے ہیں کہ ان سارے چیزوں کے مشاہدے کے باوجود وہ اللہ تبارک و وطالعہ کے قرآن کے ذریعے ان حقائق پر غور نہیں کرتے کہ جو ان کو سیدھا راستے پر لے جائے اس رکو میں جو آیا ہیں ان آیاتی مذکورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مختلف شواہد اور دلائل اور مختلف عنوانات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے جو ہر انسان کے دل میں اتر جائے پہلے ایک مثال سے سمجھایا کہ تمہارے غلام نوکر ملازم جو تمہارے ہی جیسے انسان ہے شکل و صورت ضرورت ہاتھ پاؤں اور تمام طبیعات میں سب چیزوں میں وہ تمہارے شریک ہے مگر تم ان کو اپنے اقتدار اور اختیار میں اپنے برابر نہیں بناتے کہ وہ بھی تمہارے طرح جو چاہے کیا کریں جو چاہے خرچ کریں بالکل اپنے برابر تو کیا بناتے ان کو اپنے مال اور اختیار میں ادنا شرکت کا بھی انہیں حق نہیں دیتے ہو جیسے کسی جزوی اور معمولی شریک سے آپ ڈرتے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی تصرف کر لیا تو وہ اعتراض کرے گا غلاموں نوکروں کو یہ درجہ بھی نہیں دیتے ہو تو غور کرو کہ تمام مخلوقات جن میں فرشتے انسان اور دوسرے کائنات سبھی داخل ہیں یہ سب کے سب اللہ کے مخلوق اور اسی کے بندے اور غلام ہے ان کو تم اللہ کے برابر یا اس کا شریک کیسے یقین کرتے ہو اور کیسے مانتے ہو اس کے بعد کے آیات میں اس پر تندیح کی گئی ہے کہ یہ بات تو سیدھی اور صاف ہے مگر مخالف لوگ اپنے ہوائے نفسانے کے تابع ہو کر کوئی علم اور حکمت کی بات نہیں مانتے تیسرے آیت میں اللہ تبارک تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ جب شرک کا نامعقول اور ظلم عظیم ہونا ثابت ہو گیا تو اے مسلمانوں تم اپنا رخ اللہ کے طرف سیدھا رکھو مشرکانہ حالات خیالات کو چھوڑ دو اور دین فت کی طرف متوجہ ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے مثلا من بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے مثال تمہارے ہی اندر سے حل ملکت عیمان کم دیکھو جو تمہارے ہاتھ کے مان ہے من ان میں ہے کوئی شریک تمہارے ہمارے دی میں سے فأنتم فيه سباأن کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم خطر رکو ان کا جیسے خطرہ رکو اپنوں کا كذلك نفسل الآیات ایسے ہی ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی باتیں لقوم یاقلون اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہو بل تبع الذين ظلموا أنفسهم بلکہ چلتے ہیں یہ بھی انصاف اپنی خواہشوں پر بغیر علم بغیر علم کے فمن يهدي من اضل الله شو کون با سمجائے اس کو جس کو اللہ گمراہ کر دے وما لهم من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا صحابہ مو جگہ کے لیے دین سے سوسیدار اپنا چہرہ دین پر حنیفہ ایک سو ہو کر یا ایک طرف ہو کر فطرت اللہ الٹی وہی فطرت اللہ کا فتح اللہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کو پیدا کیا لا تبدیل لخلق اللہ بدلنا نہیں ہے اللہ تبارک و کے بنائے کو ذلك الدین القیم یہی ہے دین سیدھا نا اکثر اللہ لیکن لوگوں میں سے اکثریت وہ ہے جو کہ جانتے نہیں ہے اب فطرت سے کیا مراد ہے اس آیا میں اس معاملے میں مفسرین نے متعدد اقوام نقل کی ہے جن میں سب سے زیادہ مشہور اور صحیح, صحیح احادیث کی روح سے یہ ہے کہ سے مراد اسلام ہے اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان اپنے فطرت اور جبلت کے اعتبار سے مسلمان پیدا کیا ہے اگر اس کو گرد و پیش اور ماحول میں کوئی خراب کرنے والا خراب نہ کر دے تو ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی ہوگا مگر آدت ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ اس کو بعض اوقات اسلام کے خلاف چیزیں سکھاتے ہیں جس کے سبب وہ اسلام پر قائم نہیں رہتا جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ کلود ان یو لطرت اسلام کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلامی استعداد لے کے پیدا ہوتا ہے اب وا او یو حو ہی او یو ہی او یو پھر اس کے والدین پر ہے اس کے ماحول پہ ہے اور اس کے گرد و پیش کے حالت پہ ہے کہ وہ اس کو یہودیت کی طرف موڑ دیں یا عیست کی طرف موڑ دیں یا پھر مجوسیت کی طرف موڑ دیں اگر اس کو یوں ہی رہنے دیا جاتا تو اللہ نے اس کے فطرت میں اللہ نے اس کے خلقت میں اللہ نے اس کے جبلت میں یہ اثر رکھا ہے کہ اگر اسلام اس کے سامنے آ جائے تو وہ بغیر کسی روک ٹوک کے اس کو قبول کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فطرت میں رکھا ہوا عمل ہے اللہ نے فرمایا لا تبدیل اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس تخلیق کو کوئی نہیں بدل سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے منی بین الے گی جو ہو جاؤ اسی کی طرف و اور اسی, اسی کا تقویر تیار کرو واقیم مسلات اور نماز قائم کرو ولا دقن من المشرکین اور مت ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں من الدین ان لوگوں میں سے اب شرک کرنے والے کون ہیں ان لوگوں میں سے فرق و جنہوں نے پھوٹ ڈال دی اپنے دین میں وکانو و اور ہو گئے مختلف مختلف نظریے رکھنے والے کلو حز بما بمار فرحون ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے وہ اسی پر بڑا شادان ہے بڑا خوش ہے ہے دین کے اندر اتنا اختلاف پیدا کرنا کہ ہر اختلاف رکھنے والا دوسرے کا بالکل الٹ چلنا شروع ہو جائے یہ فرقواریت کہلاتا ہے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اختلاف ممنوع ہے اختلاف کی گنجائش ہے اختلاف رائے کی گنجائش ہے صحابہ کرام کے درمیان ہوا لیکن اس وہ اختلاف جب اختراف کا صورت اختیار کر رہے فرقوں کی صورت اختیار کر رہے اور فرقے بھی ایسے کہ ہر فرقے کی نظریات دوسرے سے مختلف ہو دین کے معاملے میں یہ مضمون ہے یہ شنی ہے وہ ایزام سنناس اور جب پہنچتا ہے لوگوں کو ضرور دکھ سختی داؤ رب منی بھی تو پکارتے ہیں اپنے رب کو اسی کے طرف متوجہ ہو کر سم ازا میں پھر جب وہ چکاتا ہے ان کو اپنے طرف سے کرم ازمن تب ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شیئر کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو فلاں کے نظر کرم سے ہوا یخ فروبی میں آتے نہ تاکہ وہ منکر ہو جائے اس کا جو ہم نے ان کو دے دے رکھا ہے اللہ فرماتے کوئی بات نہیں فتمتا ہوں سو مزے اڑا دو فصو فتح تم جان لو گے ام انزلنا علیہم سلطانا کیا ہم نے ان پر اتاری ہے کوئی دلیل فہولت و بیمار کانوی ہے یہ سب وہ بول رہی ہے جو یہ شرک بتاتے ہیں وہ عزاس اور فریق و بھی اور جب ہم چکاتے ہیں لوگوں کو خوشحالیاں اپنی مہربانی سے تو اس پر پھولے نہیں سماتے وہ ان ہم سید اور اگر آن پڑے ان پر کوئی تکلیف بما قدمت آئے ان کے ہاتھوں کے کی ہوئے اعمال کی وجہ سے ازاحم یخنا تب وہ آس توڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں نومید ہو جاتے ہیں کہ بھئی اللہ نے پریشانیوں کے لیے ہمارا ہی گھر دیکھا تو بھئی پریشانیاں تو اب اور تم اللہ سے اتنا آس توڑ کر کے بیٹھ گئے ہو اتنا بڑا گلہ کرنا شروع کر دیا جو اس سے پہلے اللہ کے رحمتوں برابر تم پہ نازل ہوتی رہی کیا ان رحمتوں کے دورانی میں اللہ کا شکر بھی عملی کیا اولا یہ رو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء یعلموا بیں دی نہیں کہ اللہ وہ ہے جو کھول کے دیتا ہے رزق جس کو چاہے و یغبر اور جس کا رزق چاہتا ہے وہ محدود کرتا ہے ان فیزا نکل آیات لقومی یؤمنون بشد اس میں بھی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں کہ مال جس کے پاس زیادہ ہے یہ زیادہ مال کا حصول یہ انسان کا اپنا کمان نہیں ہے دنیا میں ایسے بشمار کم عقل ہے کہ ان کے پاس دولتوں کے فراوانی ہے اور بے شمار ایسے عقل من ہیں کہ جو مارے مارے کر رہے فعاطل قربا حق ہو اب اللہ فرماتا ہے سو ہم نے جو تمہیں دے رکھا ہے سو اس میں سے دو قریبی رشتہ داروں کو بھی اس کا حق یعنی ان کا حق ہے آپ کا احسان نہیں ہے وہ اور مختارج کو وہ السبیل اور مسافروں کو خیر اللی اللہ یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کے رضا چاہتے ہوں وہ اولا اکم اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیابیوں سے ہم کنار کیے جائیں گے یعنی یہ اعمال اور یہ طرز عمل اپنے مال کے اندر اختیار کرنا یہ کامیابی کے زینے ہیں کامیابی کی ذریعے ہے ماں آتے تم مرربن اور جو کچھ تم دیتے ہو بیاج یا ادار لیربو فی اموال الناس تاکہ وہ بڑھتا ہے لوگوں کے مال میں اللہ صبح وہ نہیں پڑتا اللہ تبارک و تعالی کیا کسی کو دے دیا تاکہ وہ تمہیں اس سے پھر زیادہ واپس کر دے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اجرتا نہیں فرماتا اور ماں آتے تو من زکاتن اور جو کچھ تم دیتے ہو ضرورت مند کو بطور زکوات کے تھوری دون و جل جسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو فلاکون تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں کو کئی گنا بڑھانے والے ہیں وما آتے تم اموال الناس اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بری رسم کے اصلاح فرمائی ہے جو عام خاندانوں اور اہل خرابت میں ہمارے یہاں معاشروں میں چھلکریتی ہے اور وہ یہ کہ عام طور پر کمبا رشتے کے لوگ جو کچھ دوسرے کو دیتے ہیں تو دینے کے بعد اس پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے دی ہوئی کے بدلے میں ہمیں کچھ دیں بلکہ رسمی طور پر کچھ زیادہ ہی دیں گے خصوصا نکاح شادی وغیرہ کے تقریبات میں جو کچھ دیا لیا جاتا ہے اس کی یہی حیثیت ہوتی ہے اور یہی نظریہ ہوتا ہے جس کو اور کے عام میں نوتا یا نواتا کہا جاتا ہے اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ اہل خرابت کا جو حق ادا کرنے کا حکم پہلے آیت میں دیا گیا ہے ان کو یہ حق اس طرح دیا جائے کہ نہ ان پر احسان جتایا جائے اور نہ کسی بدلے پر نظر رکھا جائے اور جس نے بدلے کی نیت سے دیا کہ ان کا مال دوسری عزیز شدا کے مان میں شامل ہونے کے بعد کوئی زیادتی لے کر واپس آئے گا تو اللہ تبارک وطالعہ کے نزدیک اس کا کوئی درجہ اور ثواب نہیں ہے قرآن کریم نے اس زیادتی کو لفظ سے تعبیر کر کے اس کے خواہت کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ایک گنا سود کی طرح ہے اس سے فقاہ کرام نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ ہدیہ اور ہبہ دینے والے کو اس پر نظر رکھنا کہ اس کا بدلہ ملے گا یہ تو ایک بہت مذموم حرکت ہے جس کو اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے لیکن بطور خود جس شخص کو کوئی حبا عطیہ کسی دوست عزیز کی طرف سے ملے اس کے لیے اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ وہ بھی جب اس کو موقع ملے اس کے مقافات کرے اس کا بدلہ چکا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ جو شخص آپ کو کوئی حدیہ پیش کرتا تو اپنے موقع پر آپ بھی اس کو ہدیہ دیتے تھے جیسے قرطبی میں حرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث منقول ہے لیکن اس کو ایک رسم بنا لینا کہ بھائی ہم اس کو شادی میں یہ توحفہ دیں گے جب ہمارے ہاں شادی ہوں گی تو وہ اسے ہمیں بڑھ کر کے دیں گے اس نظریے سے کسی کو دینا یہ دنیا کی رسم کی تو ہو سکتی ہے لیکن باعث اجر چیز نہیں ہو سکتی اللہ اللہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا سم پھر اسی نے تمہیں رزق دی کم پھر وہی تمہیں موت دے گا ثم یحییکم پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا من من من من تمہارے شریکوں میں جو کر سکے ان کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام سبحان ہو وہ پاک ہے وہ اور بلند تر ہے عمّا ان سے جو جو اس کے شریک قرار دیے جاتے ہیں وہ آخر تعوان الحمد للہ بسم اللہ الرحمن روحن روح الفسل اکیس سفاری سورہ روم کے یہ پانچ اور رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اکتالیس سے لے کر آیت نمبر چوند تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو تندیق فرمائی ہے ان کے اعمال بد کے تناظر میں رونما ہونے والے حالات اور واقعات پر کہ بھائی اگر اللہ عظیم کے حکموں کی پیروی نہیں کریں گے جس کے قدرتیں سب پہ آیا ہیں اور جس کے ذات اس کے قدرتوں کے نمونوں سے پہچانی جا سکتی ہے جس کا تذکر اور گزشتہ دو رکو میں ہو, ہوا چلا رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اللہ کے ان نافرمانیوں کا جو رد عمل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہاری زندگیوں میں امن و وسکون نہیں رہے گا تمہارے معاشرے تمہاری دنیا کے اندر ہر طرف بے امنی ہو جائے گی سکون ختم ہو جائے گا اور فساد برپا ہو جائے گا یہ تمہارے بعض اعمال کا نتیجہ ہے اگر اللہ سارے بد اماریوں پہ دنیا ہی میں تمہیں سزائیں دینا شروع کرے اور سارے بد آماریوں کے جو اثرات بد ہیں وہ دنیا ہی میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے پھر تو یہاں کا سسٹم اور نظام ہی منجمل ہو کے لے جائے لیکن دنیا کیونکہ بدلی کی جگہ نہیں ہے اس لیے بطور نمونہ کے اللہ کچھ بد اماریوں کے اثرات کو انسانوں پر ظاہر فرماتا ہے تاکہ انسان ان سے باقی بدعماریوں کے نتیجے کا بھی اندازہ لگا سکے کئی گناہ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے منع کیا لیکن لوگ اللہ کے منع کرنے کے باوجود ان امور کا ارتکاب کر رہے ہیں اللہ تبارک و عطا نے ان کے اثرات لوگوں کی زندگیوں میں اور لوگوں کے معاشروں میں ظاہر کرنے شروع کر دی انفرادی طور پہ مثال کے طور پہ ایڈس ایک مخصوص بیماری ہے جو مخصوص قسم کے نافرمانوں کے وجود میں پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ ان کے اللہ تبارک کو تعالیٰ کے خاص حکموں سے انحراف ہوتا ہے اللہ نے منع کیا وہ پھر بھی کرنا ہے اسی طرح سے لوگ مجموعی طور پہ جب اللہ کے حکموں سے انحراف کرنا شروع کر لیتے ہیں تو پھر بطور نمونہ کے اللہ تبارک و تعالی مجموعی طور پہ بارشوں کا برسانا موقف فرما لیتا ہے زمین سے پیداوار میں برکتیں ختم ہو جاتی ہے ہر طرف چور ڈھاکے اور ظلم اور بربریت کا دور دورہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا الزام تم ہمیں نہ دو اپنے امان کو دیکھو اپنے رویے کو اور طرز زندگی کو دیکھو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہم کچھ نمونی ان کو اس لیے دکھاتے ہیں کہ بھئی اب بھی ٹھیک ہونے کا موقع ہے ٹھیک ہو جاؤ رائے راست پہ آ جاؤ اس شادی میں تعلیم ہے زہر الفساد فل بربا ہے برپا ہو چکا ہے فساد خشکی میں اور دریاؤں میں بما قصبت اید ناس لوگوں کے ہاتھوں کے کی ہوئی اعمال کے وجہ سے لیدیخہم تاکہ ہم, تا ہم چکھا دے ان کو بعض اللذی عملو بعض وہ جو انہوں نے اعمال کی یعنی سارے اعمال کا بدلہ نہیں بعض اعمال کا بدلہ لاللہم ارجعون تاکہ وہ لوگ پھیر آئے واپس آ جائے سیرو فی الاروبی چل پھر کے دیکھو زمین میں کئی فکان عاقبت اللذین کیسا ہو عاقبت انجام ان لوگوں کا من قبل جو پہلے ہو گزرے ہیں گانا اقضر ہو مشرقین ان میں سے اکثریت شرک کرنے والوں کی تھی یعنی گناہ اور نافرمانی ہر ایک اپنی جگہ پر نا پسندیدہ ہے لیکن گناہوں میں سے شرک یہ گناہ اعظم ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بالخصوص اس گناہ کا ذکر کیا کہ گزشتہ اقواموں کے کا خاتمے کا جو سب سے بڑا سبب بنا وہ ان کا اللہ کے ساتھ شرکت کرنا تھا اب ایسے بے امن اور نفسا نفسی کے عالم میں ایک مسلمان کے لیے حکم یہ ہے فاقم وجہ علی دین سکھیے اپنا چہرہ دین پر القیم جو مستحکم دین ہے مضبوط دین ہے جس میں کوئی کجی اور کجربی اور کمزوری شک اور شبہ نہیں ہے من خبل یوم اللہ مردلہ من مر اس دن کے آنے سے پہلے, پہلے کہ جس دن کا پھر اللہ کے طرف سے آ جانے کے بعد اس کے لیے کوئی پیرنا نہیں ہوگا یوم یس اس دن لوگ جدا جدا کر دیے جائیں گے الادا علادہ کر دیے جائیں گے یعنی وہ فیصلے کا دن ہوگا کہ جس میں فریق انفل جنت و فریق انفی سائر سورہ شورا کے پہلک میں ہے ایک فریق کو پھر جنت کی طرف لے جایا جائے, جائے گا اور ایک فریق کو ایک گروہ کو پھر جہنم کی طرف کہا جائے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو درست کر لو کہ جب وہ دن آئے گا پھر اس دن کو کوئی ٹال نہیں سکے گا من کا فرف عالی ہی ہو جس نے کفر اختیار کیا بس اسی پر ہوگا اس کے کفر کا وبال امن عام فل فسلم اور جو بھی کرے گا اچھے کام سو وہ اپنے ہی راستہ سنوار رہے ہیں وہ اپنے لیے راستے کو صاف کر رہے ہیں یہ بدلہ دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ امل السوالحا جو اچھے کام کیے مین فضی اپنے فضل سے انب القافرین بے شک وہ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جنت اور آخرت کے راحت یہ بھی محض اللہ کا فضل ہی ہے اس لیے کہ انسان دنیا میں جو نیکر کرتا ہے ظاہر بات ہے وہ بھی اپنے ذاتی حیثیت سے نہیں کرتا وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہاتھوں سے اللہ کی دی ہوئی دل و دماغ کو بروکار لاتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اپنے آخرت کے لیے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ انسان اعمال کرتا ہے دنیا میں تو اگر حساب اور کتاب پہ بات بیٹھ جائیں تو اللہ فرمائے گا کہ بھائی میری دی ہوئی صلاحیتوں کو اور میرے دی ہوئی نعمتوں کو تو آپ نے استعمال کیا اس میں آپ کا اپنا پیدا کردہ کون سی چیز ہے لیکن یہ ایک ٹیسٹ ہے جس میں اللہ کچھ چیزیں ان کے حوالے کر لیتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کا امتحان کرتا ہے اس لیے آخرت کی کامیابی اللہ کے فضل سے ہوگی لیکن اللہ کا فضل ان کے شامل حال رہے گا کہ جو مقمین ہے جیسے کہ پہلے ہو گزرا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من بے شک اللہ کے رحمت قریب تر ہے لیکن ان کا جو مقصنین ہے وَمِنْ آیاتی اور اسی اللہ کے قدرت کے نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ چلاتا ہے ہوائیں مبشرات خوشخبری کے غرض سے بلی اسی حکم میں رحمتی ہی اور تاکہ وہ تم کو کچھ اپنے رحمتوں اور مہربانیوں میں سے چکائے بلی تجری الفلکور اور تاکہ چلے کشتیاں یا جہاز بے ہی اسی کے حکم سے وہ تب تنفری اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے یعنی رزق میں سے ولا اللہ گم اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو یعنی جہازوں کے ذریعے سے کی مار سمندر پار منتقل کر سکو اور اللہ کی فضل سے خوب نفع کماؤ پھر ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ احسانات ہے جو اللہ اپنے بندوں پہ کرتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا من قبل قَبْلِكَ رُسُلًا اور یقیناً ہم بیچ چکے ہیں آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر علاقوں میں ہی ان کے قوموں کی طرف فجائم لے کے آئے ان کے پاس واضح نشانیاں فن تقم نہ من الربین عجروم پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جو مجرم تھے وہ کا حق نہ علینہ نسر المومنین پر حق ہے ایمان والوں کا پہلے فرمایا تھا کہ مقبول اور مردود لوگ جدا جدا کر دیے جائیں گے منکروں پر ان کے انکار کا وبال پڑے گا وہ اللہ کو اچھی نہیں لگتے اب اللہ تبارک و تعالی واضح فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ دنیا میں ہی ہو کے رہے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی عادت اور وعدہ ہے کہ مجرمین اور جٹلانے والوں سے وہ انتخاب لے گا اور کامل ایمان والوں کی امداد اور اعانت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے دشمنوں پر دنیا کے اندر ہی غالب کرے گا ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ قرآن مجید کے اس طرح کی کئی آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا ہے اور تذکرہ ہمیں ملتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی مسلمان بلکہ مجموعی طور پر مسلمان وہ جو ہے بدحالیوں کے شکار ہے اللہ ان کا مدد کیوں نہیں کر رہا یہ سوال اور یہ شبہ اپنے جگہ پر انتہا ہے لیکن کیا یہ سوچ, سوچ رکھنے والے مسلمان اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں کبھی غور کرتے ہیں کہ کیا ہمارے سارے معاملات اس قابل ہے کہ ان معاملات کو مومنانہ معاملات کہا جائے اور اس طرز زندگی کو مسلمانہ طرز زندگی کہا جائے یہی وہ بات ہے یہی ونکھتا ہے کہ اگر اس کے غور کر لیا جائے تو بندی کو یہ بات سمجھ میں بآسانی آ سکتی ہے کہ کچھ کمزوریاں ہمارے اندر بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے معاشرے سے اپنی زندگیوں سے اپنے ماحول سے اپنے معمولات سے اپنے معاملات سے ایسے تمام اعمال کو باہر نکل کر پھینکنے کی توفیق مسیح فرمائے کہ جو ان کے مومن کامل مل کھیلانے کے راستے میں ایک داغ اور رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اللہ الزی اللہ وہ ذات ہے یورس الریاح جو چلاتا ہے ہوائیں پھر وہ اٹھاتی ہے بادلوں کو فیب سو فی سما پھر وہ پھیلاتا ہے ان بادلوں کو آسمان میں اے فیشا جس طرح وہ چاہے وہ یہ کی سفن اور وہ کر لیتا ہے ان بادلوں کو تے بسے فطر اور دیکھتے ہو بارش کو یخر من خلا جو نکلتا ہے اس کے درمیان سے فیض ببی میں پھر جب اس کو پونچا ہے جس کو بر چاہتا ہے میں عبادی اپنے بندوں میں سے تبھی تب وہ لوگ خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں یہ وہ آیات ہیں جس میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو بار دوسری جگہوں پر اس, ان آیاتوں کے پس منظر میں ذہن کے اندر شع پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی پرانی مجید میں تو ہے کہ بارش آسمان سے برستا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بارش آسمان سے نہیں بلکہ بادلوں سے برستا ہے تو یہاں اللہ نے وضاحت فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالی بادلوں میں سے ہی بارش کو نازل فرماتا ہے اور جہاں جہاں قرآن مجید میں یہ ہے کہ بھئی بارش جو ہے وہ آسمان سے برستا ہے تو وہاں مفسرین نے یہ وضاحت کی اور محفقین کی تخلیق یہی ہے کہ بادلوں کے اندر سے بارش کے قطرے از خود نہیں نکلا کرتے بلکہ اس بادل کے ساتھ اوپر سے ایک آئٹم آ کر کے لگتا ہے آسمان کی طرف سے اور جب وہ اس کے ساتھ ٹکراتا ہے تو بادلوں کے اندر سے قطروں کی صورت میں بارش نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر خود بخود نکلنا ہوتا بارش نے تو پھر وہی نکل جانا چاہیے تھا کہ جہاں یہ خطرے بادلوں کے اندر محفوظ ہو گئے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بادلیں بارش کو اپنے اندر لے کر کے دور دراز علاقوں کی طرف ہواؤں کے لہروں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے لیکن خطرے ان کے اندر سے نہیں گزر یہ اس بات کی حماز ہے نشانی اور دلیل ہے کے بعد نے کسی دوسری چیز کی مختارج ہے اور وہ دوسرا چیز وہ آئٹم ہے جو آسمان کی طرف سے اللہ کے حکم سے آ کر کے اس کے ساتھ ٹکراتی ہے تب وہ جا کر کے اسے پانی نیچے نکلتے ہیں تو جہاں بارش کے نازل ہونے کی نسبت قوان مجید میں آسمان کی طرف کیا گیا تو بھی درست اور جہاں پہ بادلوں کی طرف کیا گیا تو یہ بھی درست اس لیے کہ بارش تو بادلوں میں ہے لیکن یہ خود سے نہیں بلکہ اس آئٹم کے لگنے سے اور ٹکرانے سے نکلتی ہے جو آسمان کی اس کے ساتھ آ کر کے لگتا ہے اللہ کا ارشاد ہے اور ان کانوں میں اگرچیتے لوگ اس بارش کے برسنے سے پہلے بالکل ہو چکے ہوئے دیکھو آثار رحمت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہربانی کی نشانیوں کی طرف کیسا یقینا کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو باد موت اس کے مر جانے کے بعد ان نظار کا نمحین بے شک وہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو وہ ہوا اداک ال قدیر اور وہ ہر چیز کے قادر ہے بولے ان ارسلاری اور اگر ہم بھیج دیں ہوا فراؤ مسفرن پھر وہ دیکھے اپنی کھیتی کو کہ وہ زرد پڑ چکی تو لگے اس کے بعد ناشکری کرتے ہوئے فإنك ولا تسمع اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزمت قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم نوازیوں کے ناقابل انکار دلائل کے بعد اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے حقائق دیکھ سن بھی اگر یہ لوگ کچھ سننا نہیں چاہتے کچھ دیکھنا نہیں چاہتے تو سمجھ لیجئے کہ یہ زندہ مردہ لاش ہے نام کے زندہ ہے حقیقت میں گویا یہ مر ہے ان کے استعداد اور صلاحیت ان کے گناہوں کی وجہ سے مر چکا ہے کہ جس استعداد اور صلاحیت کو بروکار لاتے ہوئے یہ اللہ کے پھیلے ہوئے اور پلائے ہوئے قدرت کے نمونوں پہ غور کرتے ہو اور اپنے آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہو. اس سے اللہ فرماتے سو بے شک تو نہیں سنا سکتا مردوں کو وَلَا دُعَاءً اور نہیں سنا سکتا بحروں کو پکارنا اضاف الدبرین جبکہ وہ پھیرے پھینٹ دے کر ویسے بھی بحروں کو پکارنا سنانا مشکل ہے آواز سنانا مشکل ہے جبکہ ان کا رخ بھی دوسری طرف ہو پھر تو ناممکن ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک تو یہ نافرمان ہے کفر کرتے ہیں یہ کفر کرنا بجائے خود گویا ایک بہرا پن ہے اور اوپر اس اللہ کے انکار کے یہ اللہ کے حکموں کو جٹلاتے بھی ہیں اور ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں تو گویا یہ بہرے بھی ہیں گونگی بھی ہیں آندھی بھی ہے اور انہوں نے رخ بھی دوسری طرف دہ دی ہے رخ اگر ادھر ہوتا تو کچھ نہ کچھ بات اشارات سے سمجھ میں آ جاتی ہے ان کو لیکن نہ تو وہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں نہ وہ اللہ کے کلام پہ غور کرتے ہیں وما انت تب حادر اور نہیں ہے آپ راہ سمجھا سکنے والے اندوں کو آندا دیتے ان کے بٹکنے سے ان تسمن آ جاتے نا تو سنا سکتا ان کو جو یقین لاتے ہیں ہمارے باتوں پر تو مسلم وہی مسلمان ہیں الحمد للہ الرحمن روح اکیسویں پارے سورہ روم کے یہ چھٹا رکو ہے یہ رکو آیت نمبر چون سے لے کر تا اختتام صورت آیت نمبر ساٹھ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس پوری سورہ مبارکہ کا ایک بڑا حصہ منکرین قیامت کے شبہات کے اضارے سے متعلق تھا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت مطلقہ کاملہ اور حکمت بالغ کے بہت سارے آیات اور نشانات دکھلا کر غافل انسانوں کو غفل سے بیدار کرنے کا سامان اللہ نے ذکر فرمایا ان مذکورہ آیاتوں اور رکو کی جو پہلے آیات ہے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئے انداز سے اسی مضمون کا اثبات فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے طبیعت سے جلباز واقع ہوا ہے اور سامنے کی چیزوں میں لگ کر ماضی اور مستقبل کو بلا دینے کا عادی ہے اور اس کی یہی عادت اس کو بہت سے مہلک غلطیوں میں مبتلا کر دیتی ہے جس وقت انسان جوان ہوتا ہے اس کی قوت اپنے شباب پہ ہوتی ہے یہ اپنی قوت کے نشے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا حدود پر قائم رہنا اس کو دوبر معلوم ہوتا ہے اس کو متنوع کرنے کے لیے ان آیاتوں میں اللہ تبارک تعالی نے قوت اور کمزوری کے اعتبار سے انسانی وجود کا ایک مکمل خاکہ پیش فرمایا ہے جس میں یہ ظاہر کیا گیا اور دکھلایا گیا ہے کہ انسان کے ابتدا دی کمزور اور اس کے انتہائی انتہابی درمیان میں بہت تھوڑی مدت اور دنوں کے لیے اس کو ایک قوت ملتی ہے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس چند روز قوت کے زمانے میں اپنی پہلی کمزوری اور آنے والی کمزوری سے قافل نہ ہو بلکہ اپنے اس کمزوری کے مختلف درجات کو ہمیشہ سامنے رکھیں جس سے گزر کر یہ قوت اور شباب تک پہنچا ہے راجی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ اللہ وہ ذات ہے خلقکم جس نے بنایا تم کو من ظہفن ایک کمزور حالت سے قوتن پھر اس نے دیا تمہارے اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت جعل من بعد امباد قوتن پھر وہ دے گا تو میں اس طاقت کے بعد کمزوری وہ شیبہ اور بڑھاپا یخار شاہ وہ بناتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ علی مقدیر اور وہی ہے سب کو جان کر سکنے والا انہیں یعنی وہ ساتھ ہے جو سب کو جانتا اور سب کچھ کرنے پہ قادر ہے اس آیت میں من منظوف میں انسان کو یہی سبق دیا گیا ہے کہ یہ اپنے اصلی بنیاد کو دیکھ کر اس قدر ظہیف بلکہ عین ظہیف ہیں کہ ایک خطرے بے جان بے شعور ناپاہک سے اس کی تخلیق شروع ہوئی اور اس میں غور کر کے کہ کس قدر حکمت اور قدرت نے اس کو اس ایک قطرے سے منجمد خون کی صورت میں پھر خون کو گوشت کی صورت میں پھر اس گوشت کے اندر ہڈیاں پیبس کرنے میں اس کے ڈانچے کو اور اس کے تخلیق کو تبدیل کیا پھر اس کے اعضاء اور جوارے کہ نازک نازک مشینی بنائیں کہ بنائی چھوٹا سا وجود ایک پھرتی فیکٹری بن گئی جس میں سینکڑوں عجیب اور غریب خودکار مشینی مشینیں لگی ہوئی ہے اور زیادہ غور سے کام لو تو ایک فکرٹی نہیں بلکہ یہ انسان بذا خود ایک عالم ہے کہ پوری جہان کے نمونے اس کے وجود میں شامل ہے اس کی تخلیق اور تقویم بھی کسی بڑے ورکشاپ میں نہیں بلکہ بدن مادر کے تین اندھیروں میں ہوئی اور نو مہینے اسی تنگ و تاریخ جگہ میں بدن مادر کے خون اور علائشوں سے غذا پاتے ہوئے قدرتی انسان کا وجود تیار ہوا دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ضرور کے لیے راستہ آسان فرما دیا اس عالم میں آئے تو ان کی شان یہ تھی من بطون ہم نے تمہیں نکالا تمہارے ماؤں کے پیٹ سے لا تعلمون کہ تم کچھ جانتے نہ تھے اب قدرت نے تعلیم اور تلقین کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے ہنر رونے کا سکھایا جس سے ماں باپ متوجہ ہو کر اس کی بھوک اور پیاس اور ہر تکلیف کو دور کرنے میں لگ جائے پھر ہنٹروں کے مصوروں کو دبا کر ماں کے چاطیوں سے دودھ نکالنے کا ہنر سکھایا جس وہ اپنے غذا حاصل کرے کسی کی کیا قدرت تھی جو ناسمج بچے کو یہ دونوں ہنر سکھا دے جو اس کی موجودہ ساری ضرورتوں کی کفالت کرے اس قدرت کے جو اس کی تخلیق کا مالک کے اب ضعیف بچہ ہے ذرا ہوا لگ جائے تو کمزور پڑ جائے ذرا سردی یا گرمی لگ جائے تو بیمار ہو جائے نہ اپنی کسی ضرورت کو مانگ سکتا ہے نہ کسی تکلیف کو دور کر سکتا ہے یہاں سے چل اور جوانی کے عالم تک اس کی تدریج منازل تک غور کرتے جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کا کے عظیم شاہکار اس کے وجود میں نظر آتا ہے جو ہر عقل من کو حیران کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے جملے میں فرمایا کہ سم ما جا میں بادن ہوا اب یہ قوت کے منزل میں پہنچے تو زمین اور آسمان کے خلاف ملانے لگے چاند اور مریخ پر کمند پھینکنے لگے باہر ابزے جمانے لگے اپنے ماضی اور مستقبل سے غافل ہو کر یہ نعرہ لگانے لگا کہ من اشبدوں من ناخوا بلا ہم سے بھی کوئی طاقتور ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اسی قوت کے نشے میں اپنے پیدا کرنے والے رب اور کریم اور رحیم خالف کو بھی اس نے بلا دیا اور اس کے احکامات کے پیروی سے اس نے روگردانی اختیار کی تو سنم امباد قوت انسان خوب سمجھ لیں کہ یہ قوت تیری چند روزہ ہے پھر اسی زوف کے عالم کے درستوں میں لوٹ کے جانا ہے اور اسی تدریس سے زوف بڑھنا شروع ہوگا جس کا اثر ایک وقت کے بعد بالوں کے سہیدی کی صورت میں ظاہر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پھر منکرین کو قیامت کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے کہ وہ اس دن کے لیے سوچیں کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن سارے انسانوں کے امتحان کے لیے بنایا ہے وہ یومت قوم و اور جس دن قیامت قائم ہوگی یوکسم المجرمون تو پھر قسنے کائیں گے مجرم لوگ مالدیس ہو گائے وسعت کہ وہ نہیں رہے دنیا میں سوائے ایک گھڑی کے فکون ایسے ہی یہ دنیا میں بھی الٹے پر رہے تھے یعنی جیسے اس وقت یہ کہنا جھوٹو غلط ہوگا اسی طرح سمجھ لو کہ دنیا میں بھی یہ لوگ غلط خیالات جماعتیں اور الٹ باتیں کیا کرتے تھے دنیا میں تو سوچتے تھے کہ بھی دنیا سے جانا ہی نہیں یا دنیا نے جانا نہیں اور اب جب آخر میں پہنچ گئے تو کہیں گے جی کہ ہمیں تو دنیا میں وقت ہی نہیں دیا گیا وہ قولین اور کہیں گے وہ لوگ جو صاحب علم ہے والایمان اور جو صاحب ایمان ہے وہ کہیں گے آخر میں ان کے یہ غلط بیانی سن کر کہ اللہ کے بندو لقت اللہ الیوم الیوم یقیناً تم رہے ہو اللہ کی کتاب کے روح سے قیامت کے دن تک یہ سارا دوران جو تم پہ گزرا ہے یہ کیا ہے یہ دنیا کی زندگی تو تھی يوم یہ ہے وہ قیامت کا دن کن تم لیکن نہ دے گا ان لوگوں کو جو گناہگار ہے ان کے معذرت والا اور نہ ان کی کوئی عذر معذرت قبول کی جائے گی نہ وہ کوئی معقول عذر پیش کر سکیں گے جو کام آئے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ اب جاؤ اور اتحاد اختیار کرو یعنی ان کو کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی اور کوئی سامان راحت کے لیے ان کو موقع پھر فراہم نہیں کیا جائے گا ولا هم اور نہ ان کو کوئی عزل معقول پیش کرنے کے لیے موقع فراہم کیا جائے گا ضروری حاضل قرآن اب اللہ تبارک اطادا قرآن مجید کے احکامات کے متعلق فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں اور اگر آپ لے کے آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جو اس کا منکر ہے کہ نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولنے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نہ سمجھے نہ سمجھنے کی کوشش کرے زد اور احناز سے ہر بات کا انکار کرتا ہے اس طرح آہستہ آہستہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور کار زد اور احناز سے اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ قبول حد کے استعداد بھی وہ زیا کر بیٹھتا ہے پھر اس کو ہر سچ غلط اور ہر روشنی اندھیرا دکھائی دیتا ہے اللہ قلوب ایسے ہی اللہ مہر لگاتا ہے ان لوگوں کے دلوں کے اوپر جو نہیں جانتے جو علم نہیں رکھتے اب ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ جتنے منکر ہیں وہ تو دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑے عالم کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں بھائی یہ علم نہیں ہونا رہے اور اس علم کا تعلق صرف ان کی دنیا ہوئی زندگی کے حد تک ہے ان کا علم ان کی دنگی ہوگی ہوئی زندگی, زندگی سے کے آگے ان کو کوئی رہنمائی اور روشنی فراہم نہیں کرتا تو گویا یہ علم علم ناقص ہے فسدخ سو آپ قائم رہیے ان نواب اللہ حکم بشک اللہ کا وعدہ سچا ہے یعنی ان انکار کرنے والوں کے انکار سے صرف نظر و نظر کرتے ہوئے آپ اللہ کے حکموں پہ قائم رہیے صبر کمانا اپنے آپ کو خب میں رکھنا کہیں <يُقِنُون> آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے یعنی جب اللہ کے ان بدبختوں کا حرضد اور عناصر اس درجے پر پہنچ گیا ہے تو آپ ان کی شرارتوں سے رنجیدہ نہ ہو بلکہ آپ اپنا پیغمبرانہ اور مسلمانہ صبر و تحمل کے ساتھ اپنے دعوت و اصلاح کے کام میں لگے رہو اللہ نے جو آپ سے فتح نصرت کا وعدہ کیا ہے یقیناً وہ اللہ اس کو پورا کر کے رہے گا اس میں ردی برابر بھی تفاوت اور تحلف نہیں ہو سکتا آپ اپنے کام پہ جمے رہیے یہ بدعاقیدہ اور بے یقین لوگ آپ کو ذرا بھی آپ کے مقام سے جنبش نہ دے سکیں گے یہاں پہ سورہ روم اپنے اختتام کو پہنچا و دعوانا ان الحمد رب العالمین